العظیم وہ عظیم اللہ پر ایمان نہیں رکھتا تھا وہ بدبخت و شقی اس بدترین انجام کا اس لیے مستحق بنا کہ وہ صاحب عظمت و جلال اللہ پر ایمان نہیں رکھتا تھا اور وہ مسکینوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہ خود دیتا تھا اور نہ غیروں کو خود انتہائی درجے کا بخیل تھا اور دوسروں کو بھی اللہ کے لیے مسکینوں کو کھانا کھلانے سے روکتا تھا مفسرین لکھتے ہیں کہ سعادت و نیک بختی کا دارومدار اللہ کے لیے اخلاص اور مخلوق کے ساتھ احسان پر ہے اور وہ بدبخت ان دونوں صفات سے محروم تھا